اوزباللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفه این یدعونا من دونه إلا آناکا وئی یدعونا إلا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولاؤللنہم ولاؤمنينہم سوا إِلَّا منتوں کو ہی پکارتے ہیں وہ عید اللہ شیفان اور اس کے سوا وہ صرف سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں لن اللہ, اللہ نے اس پر لعنت کی وقالہ اور شیطان میں کہا بخروبا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ ضرور لوں گا والا اور میں ان کو ضرور گمرہ کروں گا والا اور انہیں ضرور آرز میں دلاؤں گا والا اور میں یقیناً انہیں ضرور حکم دوں گا فلاں بتی کن تو وہ یقیناً ضرور کانوں کے چوپاؤں کے جانوروں کے کاموں کو کاٹیں گے ورحم ورنہ اور میں یقیناً انہیں ضرور حکم دوں گا فَلَا غی رون فل تو یقیناً وہ ضرور بزر اللہ کی بناوٹ کو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدل دیں گے من دون اللہ اور جس نے اللہ کے سوا شیزان کو دوست بنا لیا قرآن مبینہ تو یقیناً وہ واضح خستارے میں مبتلا ہو گیا اس نے واضح خستارا ہو گیا یا عید الحمب المنی وہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے انہیں آرزویں دلاتا ہے بیجیں دلاتا ہے بنا یا عید الحمد بانا اور شیطان تو انہیں صرف دھوکے کا ہی وعدہ دیتا ہے اللہ کے سوا جتنے بھی لوگوں کو یہ پکارتے ہیں دنیا میں بھی ان کے نام مسوں والے جیسے فلانی سرکار فلانی سرکار کرنی والی بھرنی والی گتوں کے نام بھی لاکھ مناخ ازا ہوبل نائلہ زنانیہ والے اور اسی طرح جو موجودہ دور کے بت ہیں فلانی ماتا فلانی ماتا گاؤں ماتا کالی ماتا اور کالنا اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی تعداد میں بت ہیں ان کے اللہ اور حقیقت میں جو شیتانیطانہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نے شیطان پر لعنت کی لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے محرومی رحمت سے دوری اللہ کی رحمت اس کو نہیں پہنچے گی کبھی بھی لنا اللہ نے اس پر پھٹکار نازل کی اس پر لعنت کی وقال و شیزان نے کہا لذیبہ مخوبہ کہ تیرے بندوں میں سے یعنی انسانوں میں سے میں ایک مقرر حصہ انسانوں اور جنوں میں سے ضرور لے لوں گا مطلب انہیں گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لوں گا کیسے کہا والا اور میں یقیناً انہیں ضرور گمراہ کروں گا والا اور ان کو ضرور آرزوں میں دلاؤں گا گبراہ کرنے کے مختلف طریقے رہ راستے وہ ان کو ہٹائے گا انسانوں کو گبراہ کرے گا کہتا ہے بلا عموماً یقیناً میں انہیں ضرور بے ضرور تمنا دکھاؤں گا آرہیں دکھاؤں گا اور یہ وہ باتیں امیدیں ہیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں گناہ کرتے رہو اللہ بڑا رسو رہی ہے جس بھی فاص کو گناہ گار کو آپ روکیں گناہ کرنے سے اوکے یہ اللہ بڑا فور و رحیم ہے کوئی بات نہیں بالا اللہ کی مغفرت اور رحمت پر جھوٹی ہوئی ہاں اللہ تعالیٰ کا فور رحیم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پالا اضا بھی میرا عذاب جس کو میں چاہوں اسے پہنچتا ہے میں اسے عذاب پہنچاؤں گا رحماسی شہید میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے لیکن اللہ کی یہ جو وسیع رحمت ہے ہے کس کے لیے فرمایا پس میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا للہ یہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو ڈرنے والے نہیں رحمت ان کے لیے نہیں ہے پس اق تو جو اللہ تعالی سے کرتے ہیں زخات ادا کرتے ہیں نبی امی پر ایمان لاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے رحمت ہر ارے گہرے نسو خیرے کے لیے نہیں ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں یہ کبھی الیکشن کا جو دور چلتا ہے کتنے امیدوار کرتے ہیں فلانے حلقے کا فلانا امیدوار فلانا امیدوار وہ نعرہ لگا کے میں امیدوار ہوں اور بیٹھ جائے اس کو کوئی ووٹ دیتا ہے کبھی ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا امیدوار ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اپنا امیدوار ہونا اسے منوانا پڑتا ہے اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ امیدوار کو گھر گھر جاتا ہے ووٹ کی بھی مانگتا ہے تو تمہارے گٹر میں صاف کر دوں گا تمہاری نالیاں میں پکی کر دوں گا یعنی مجھے ووٹ دو وہ چوڑے والے چوڑوں والے جمع داروں والے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں میں کروں گا مجھے خدمت کا مقبول محنت کرتا تو جو امیدواری ہے اس کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں کچھ کام ایسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کام اللہ کی رحمت کا موجب بنتے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رحم اللہ اللہ پر رحم کرے جو اثر سے پہلے چار رفتے پڑھتا ہے کچھ کام رحمت الہی کے موجب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے اللہ نے بھی کیا لگائی ہے رحمت اللہ سے میری رحمت کافی پر رسی ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں اہل تغبا کے لیے ایماندار لوگوں کے لیے زکات ادا کرنے والوں کے لیے نبی امی پر ایمان لانے والوں کے لیے جو نبی پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے کوئی رحمت نہیں قیامت کے دن وہ لوگ جو نبی پر ایمان نہیں لائے کو پار سب جہنم میں جائیں گے ان کے لیے کوئی رحمت نہیں حدیث کشتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان میں رحمت ہی سبق غذا ہی میں نے یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی رحمت زیادہ ہے غضب سے لیکن اس کے باوجود جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے جنتیوں کی عزت کیوں اس لیے کہ وہ رحمت کے حقدار بن ہی نہیں سکے اور شیطان یہ آرزوں میں دِلاتا ہے گھر منگل نہیں گندا میں آرزوں میں دلاؤں گا ایک اور بھی طریقہ اور یہ ہم نے پرانے پیر صاحب کے آس پر بات کی ہوئی ہے وہ ہمیں بخشوا لیں گے لے کے چلے جائیں گے یہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑا ہوا ہے نبی ہماری شفات کر دے گا کہ میں چلے جائیں گے یہ جھوٹی آرزوں میں ہیں منگل ندی یش کو نیلا بھی علمی. کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے شفاعت ہوگی ضرور ہوگی اللہ لیکن یدنفہ نام وجربا جس کے لیے شفاعت کرنے کی اللہ اجازت دے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی وہ شفاعت کر سکے گا نہ کوئی اپنی مرضی سے شفاعت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنی مرضی کے بندے کے لیے شفاعت کر سکتا ہے انبیاء سدیم شہداء صالحین کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی لیکن انہیں بھی جن بندوں کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی صرف انہیں کے حق میں کر سکیں گے تو یہ جھوٹی اور انہیں شیطان دلاتا ہے اچھا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ ابھی کون سی اتنی جلدی پڑی ہے بڑی عمر پڑی ہوئی ہے پھر کر لیں گے hmm. وہ داڑھی کٹانے مڈانے والوں کو کون رکھ لو تو کہے ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے رکھ لیں گے hmm. پتا کوئی نہیں کہ اگلا دن بھی اس نے دیکھنا شام بھی دیکھنی ہے کہ نہیں امیدیں hmm. عورتوں hmm. میں بڑی لمبی لمبی اور اس طرح کی شیطان انہیں دلا دجا کے عمل سے حاصل کرتا ہے اور <تصفح> جی آج کے دور میں اتنا بھی کر لیں تو بڑا ہوتا ہے یومن <تصفح> نی انہیں آرگوں میں گراتا ہے <تصفح> اور یہ جن کے کرنی پڑنے والے جو ہیں پیر فقیر اور پتہ نہیں کیا کیا خمد کے دن ان کے لیے صفات تو کریں گے نہیں بلکہ برعت کا اظہار کریں گے اناؤ بالکل جاؤ کوئی تعلق واسطہ نہیں اس اللہ دین مل اللہ دین جب بولو استبر اللہ دین مل اللہ دین جن کی پیروی کی گئی وہ پیروی کرنے والوں سے برعت کا اظہار کریں گے آزاد وہ آزاد کو دیکھیں گے اسباب اور ان کے جو اسباب تعلقات ہیں وہ سارے کٹ جائیں تو پھر یہ عائش کہیں گے لوکن سر فنر تبرا ہم دوبارہ دنیا میں جائیں پھر ہم بھی ان کی نہیں مانیں گے اس طرح یہ ہم سے بیدار ہو گئے ہیں کدالی کا اللہ ان کو ان کی آواز دکھائے گا ان پر اثرتیں ہوں گی یہ جہنم سے نکلنے والے تھے یہ ساری آرز میں جھوٹی اس قسم کے تمام پر خیالات یہ اگن ہم کے درشام شامل ہیں سر ہی بتی پن آدان اور میں ان کو یقیناً ضرور حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے یہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو آزاد کرنے کے لیے ان کے کام دیتے ہیں اب بھی ہی لوگ اس طرح کرتے ہیں کان کاٹ کے اور بکری اور گائے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کھلا پیروں کے نام پہ کئیوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ جانور کے گلے میں رنگ برنگے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے اس کو کھلا چھوڑ دیا تو جی اللہ تعالی کی پیدا کردہ اللہ تعالی کی ارکا کردہ غیر اللہ کے نام پر دیں گے اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی پیدا کی ہوئی شکل و صورت کو ضرور تقدیر کریں اللہ تعالیٰ کی تکلیف پہ تبدیلی حالات حلام پہ, پہ تبدیلی بھی اس کے اندر آتی ہے رہبانی یہ بھی اسی میں شامل ہے رحبانیت انہوں نے خود اختیار کی ہم نے ان کے لیے مقرر نہیں کی تھی سماڑا تھا پر آیا پھر اپنے اصولوں پر قائم بھی نہیں رہ سکے ترک دنیا کے نام پر دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا اور حق ہو حق ہو کی دربے لگانا اور دنیا کی زیب و حمت اور اللہ کی ہمتوں کو چھوڑ دینا ہونے کے باوجود یہ رحمانیت ہے اسلام نہیں ہے اللہ کے احکامات کو بدل ڈالیں گے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق شکل و صورت کو بدلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بال جسم پر تل بھرنے والی یا ٹیو وغیرہ جو بناتے ہیں بنانے والے بنوانے والے حسن کی خاطر دانتوں کو رگڑوا کے بالک چھوٹا کرنے کروانے والے سب اجازت کی المحیئی آواز کی یہ سبز اللہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنے والے جسم کے وہ بال جن کو کاٹنے یا موڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے انہیں کاٹیں مونڈے باقی اللہ کی مخلوق کو کیوں بدلتے ہیں باقیوں کے ساتھ چھیڑ سال یہ تغیر یہ فردتا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کہتے ہیں شطان میں ان کو حکم دوں گا فلا یہ ہوئی ہر فلک اللہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو اللہ کی تخلیق کو بدل جا اسی طرح کئی وہ کھسی ہو کر مرد کیچڑے بن جاتے ہیں تو یہ بھی خبر دیتا ہے جانوروں کو خصی کرنا یہ بھی اسی کے آتا ہے پلائی ابھی ارونا خلط اللہ اظہر کو بدلتے ہیں جانوروں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واد حدیث بھی موجود ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو خصی کرنے سے منع کیا لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں بکرے کو پھسی کروزی جی قربانی کے لیے گوشت کھانے کے لیے پالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا انجی خائل جانوروں کو ہفی کرنے سے ہاں کوئی پاگل اور جاہر آدمی دین سے نا واقف اگر ایسا کر دیتا ہے تو وہ جانور حرام نہیں ہو جائے گا اس کو کھا سکتے ہیں قربانی بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کو ہفی کرنا منع جیسے خچر پیدا کرنا منع سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. خچر کے بارے میں بات ہوئی تو کہنے لگے کہ ہم بھی گھوڑے گدے کا ملاپ کرائیں تو یہ پیدا ہو جائے گا لا يعلمون. یہ کام دو لوگ کرتے ہیں جو لا لاٮٔے چاہے دین سے شناخت لوگ ایسا نہیں کیا کرتے ایسے جانور کو خصوصی کرنا منع ہے خچر پیدا کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علم لوگوں کا کام قرار دے کر مماحت فرمائی لیکن خچر پر آپ نے سواری کی ہے اگر کسی نے خچر تیار کر ہی دیا ہے تو وہ اس پر سواری کرنا حرام نہیں ہو جائے گا ایسے ہی جامر اگر کسی نے کھسی کر دیا تو اس کو کھانا حرام نہیں ہو جائے گا لیکن کسی کرنا نہ ہے انسانوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب کا آپ کا ہو سفا نہ ہو جگہ نہ ہو جس نے اپنے کسی غلام کو کھسی کیا اس کو کھنسی کر دیں نا لمڈے لوڈیاں غلام تو اب غلاموں کی طرف سے ان کو کوئی خدشہ ہوتا تھا ظاہری بات ہے نوکر ہیں غلام ہیں گھروں میں آنا جانا گھر کی عورتوں کی وجہ سے غلام کو خصی کر دیتے تھے تو جس نے اس کو خاصی کیا خصوصی ہوں ہم اس کو خاصی کریں گے اور میں زیادہ فائدہ ہوں جگہ جس نے اپنے غلام کے ناخ سان کاٹے ہم اس کے ناپ کام کاٹیں گے بس سورک بنانے کے لیے ایسا کر دیا کرتے تھے یا غور سزا ایسا کر دیتے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام نے پھنسی ہونے کی اجازت قدم کی کہ عورتوں کے فطرے سے بچ جائیں آپ نے اجازت نہیں دی فرمایا اگر ہمیں لو آزی نا اگر آپ ہمیں اجازت دے دیتے نا تو ہم پھسی ہو جاتے عورتوں کے فکرے سے صدا کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے اپنی ہمت پر عورتوں سے زیادہ ضرور رکھنا سیکھنا اور کوئی نہیں چھوڑتے جا رہا یہ سب سے نقصان دے سکھنا ہے تو یہ طیب خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی اسی طرح عورتوں کو باندھ کر دینا نسبندی تو فیملی پلاننگ کے نام پہ پتا نہیں کیا کیا گان بنا وقت کنٹرول کے نام پر مردوں کی نقبندی یہ سارا تبھی اللہ ہے عورتوں کے بڑے آپریشن کر کے مزید بچے پیدا ہونے میں رکاوٹ ڈالنا کبھی اللہ ہے اللہ یہ شیتانی کام ہیں سارے ایسے ہی عورت کا کام ہے گھر میں رہنا فطرت ہے اس کی گھر کے کام کاج گھر کی دیکھ بھال گھر کو سنبھالنا بچوں کو سنبھالنا یہ اس کی فطرت ہے اس کو نکال کے باہر بازار میں لا کے کھڑا کر دینا مردوں پہ شانہ پہچانا یہ تصدیق کی تفریح ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تسلیم ہے <laughs> <laughs> اسی طرح اور دو کو فربرانی دینا جی سربراہ ہے وہ بنا دینا ہمارے ملک میں تو یہ چل رہا ہے ابھی تک اسند گسی تو یہ خلق اللہ ہے اللہ کے فکری اصول کو بدلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کون کبھی فراہ نہیں پائے جنہوں نے اپنا والی اپنا نگہبان اپنا حاکم اور اپنا سربراہ کسی عورت کو بنا دیا چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر, پر ہو یا بڑے پیمانے پر, پر ایسے ہی مردوں کا سر پر مصنوعی بال لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی الباؤ سے لوگ بالوں کے ساتھ بات جوڑنے والوں پر جڑوانے والوں پر سب کے لگانے سے ہیں کئی مصنوعی بال سر پہ لگا لیتے ہیں کوئی اپنے ہی بالوں کو وہ ایک جگہ سے اٹھیڑ کے دوسری جگہ لگوا لیتے ہیں ذرا ٹینڈ کو گانج کو چھپانے کے لیے ہیئر ٹرانس پلاٹ تحیر ہے نہ بیماری ہے اس کا شریعت نے علاج دیا ہے اس وقت سننے کے بارے میں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ وہ یوم شخر یہ بلا بھی تیز کرتا ہے بال بھی اگاتا ہے گنجے پر ان کا علاج ہے فطری طریقے سے علاج کرو لیکن یہ کام ہیئر ٹرانسپلاٹ درا طویل دکھلا میں آتا ہے لاگت کی ہے نبی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عورتوں کا رواج دن با دن مختصر دن با دن باریک کر کے ان کو ننگا کرنا بھی خلط اللہ ہے سب شیطانی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسان میری امت کے دو گروہ ذہن ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا ایک گروہ فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے لوگوں پہ برسائیں گے لاٹھی چارج کریں گے انا دوسرا گرو فرمایا نسان کا سیا ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس کہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنہ لباس پہنا ہے لیکن آریاس ہیں ننگی ہیں تنگ مختصر ٹائر لباس میلا ترمی لا یہ مردوں کی طرف وائر ہونے والی ہیں مردوں کو اپنی طرف کرنے والی ہیں جنہ یا ریخا یہ نہ جنت میں داخل ہوگی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی و نہ قدار. حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی اتنی دور سے آتی اسی طرح یہ شیطان نے ایک دوسرا طریقہ کار جو ہے اللہ تعالی کی تخلیق کو بدلنے والا وہ لوگوں کے دماغوں میں ڈر جنس کی تبدیلی مرد عورتیں بنتے ہیں عورتیں مرد آپریشن کروا ایک فطری طور پر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن جو اس کے آدیش کا ناصن ہے وہ تکلیف میں کچھ کمی بیشی کی وجہ سے اندر چھپے رہ جاتے ہیں ظاہر وہ دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بچی ہے لیکن جب وہ غلوگر کے قریب پہنچتا ہے پھر اس کو تکلیف درد وغیرہ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ آپریشن ہوتا ہے تو وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے یہ معاملہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن وہ ایک واضح طور پر ایک عورت ہے واضح طور پر لرد ہے وہ اپنی جنس تبدیل کرواتے ہیں ان کا آپریشن کیا جاتا ہے وہ جنس تبدیل کر دیتے ہیں کی جسل قلعہ ہے شیطانی کام فرمایا شیفان اللہ فخر فخران مبینہ جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ بہت دور کی مخالفت میں گر جائے گا اور خسارے اور نقصان کو اٹھائے گا بخت خاصرا خسرال مبینا واضح طور پر خسارا گا یا تو ہم بجم ہی وہ انہیں واٹے دیتا ہے اور انہیں آرزیں دلاتا ہے پماں یا تو اور شیطان تو انہیں محض دھوکے کا بھی واٹا دیتا ہے ابلیز کے پاس جھوٹے بادوں اور غلط آرزونوں اور کے سوا کچھ ہے ہی نہیں وہ اسی سے ہی اپنا کام چلاتا ہے اور کچھ نہیں دیتا کسی کو صرف دل میں خس بسیں پیدا کرتا ہے آرزو میں تمنائیں خواہشات پیدا کرتا ہے اور بندہ ان آرزو کے پیچھے لگتا جاتا ہے گبراہ جاتا ہے اور ہے سارا کچھ دھوکا بظاہر خوشنما نارے اندر سے کوہ اور جو بندہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے بھی اس کے وعدوں پر اعتبار کرے اور اس کی غرض آر کے پیچھے چل پڑے تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا یہی ہے کہ اس کو جہنم میں چھوڑ دیا جائے الاام جہنم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانا جہنم ہے وال انا مٹیفا وہ کی کوئی جگہ نہیں پائے گی آبادا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک سال اعمال کیے ہم ان پرن قریب ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا رہتے ہیں خالدین فیحا آبادہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وعد اللہ حقاف اللہ کا سچا وعدہ ہے پمن اسد من اللہ تیلہ اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے شیطان اپنی پیروی کرنے والوں سے وعدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے وعدے کرتا ہے شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں دھوکے پر مبنی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے حق اور سچ پر مبنی ہیں شیطان میں دنیا کے وعدے دیتا ہے اللہ دنیا پر بھی باٹا دیتا ہے آر کا بھی بانٹا دیتا ہے ماشر، ماشر، ماشر، ماشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں میں نے کہا کہ دنیا ہم لو جب ہم سفر ہو بھائی نہ ہی نہیں جو آدمی اپنا وقت پر دنیا کا پا منا بنا رہے شیزان کے پیچھے لا کے اللہ کو بھول جائے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان سفر لکھ دیتے ہیں فرا پہ شملہ ہوں اس کی صرف کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں کام کاج کا بکھیرتے ہیں عالم اصیح میں نے دنیا اللہ کو دے رہا دنیا اس کو وہی ملتی ہے تو ہم اور جس بندے کا ہم اور فکر آخر کو کمانا بن جائے جا اللہ ہو کہ فل اللہ اس کے دل میں رینا بھر دیتا ہے شملہ اور اس کی مصروفیات اللہ سمیت کے مختصر تو سر کا کہا دیتا ہے پھر اللہ کی یاد کے لیے اس کے پاس بڑا وقت نکال آتا ہے وہ ادب دنیا دنیا اس کے پاس جریل ہو کر آتی ابھی سے خبصی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکالا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا وہ اشدھ کا اور تیری ضروریات میں پوری کروں گا وہ اللہ اگر فائ نے ایسا نہ کیا میری عبادت کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہوا یا شکلا میں تیرے ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا ولانسہ فخر اور تیری محتاجی تیری ضرورت میں پوری نہیں کروں گا جس کی ضرورت اللہ پوری نہ کرے اس کی ضرورت کون پوری کر سکتا ہے وقت والا نان علیماں آٹے کا ولا نوٹی علیماں آٹا جدید جد دنیا کا بھی اللہ دیتا ہے اور آخرت کا بھی جنتوں کا وعدہ جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وعد اللہ, اللہ کا سچا وعدہ ہے من اللہ قیلا اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں قول و قرار میں کوئی سچا نہیں ہو سکتا کون اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے ساری